بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علیہ وحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ مطلب حضرت سکن ماسو میں مجھے تمام خران گرامی وزرک سامین کو شمع سے بافی سلامت کرتے ہیں شکر الحمدلند بابت صلاح درست نمبر چھپن ففٹی سکس پیج نمبر سیونٹی تھری ترہتر اور سترہ اول شہ آباد کے بارے کانوں تک جمعہ کی سنتوں کے بارے میں اس عشقت درس ہے فرماتے ہیں عوامی مواقعات سنت سننی ہاں جمعہ کی تاقیدی سنتوں میں سے تاکید سنت یعنی تاکید سنت اب واجب نہیں لیکن واجب کے قریب کو تاکید سنت بولتے ہیں تو عوامی مواقعات سننی جمعے کی جو ہے وہ تاکیدی مواقعات سننی تاکید سنتوں میں فی ہا جمعہ کے دن ہاں جی جمعہ کے دن تاکید سنعتوں میں سے ایک کیا ہے نمبر ایک الغسل غسل ہے نہانا ہاں جی جمعہ کے دن نہانا خود کو پاک صاف کرنا ایک سنتوں میں سے ہاں جی دین ان جی ان الضافہ اللہ کے نبین فرما دین سراپا صفائی ہے نظافت ہے الزافۃ من المان صفائی ہے ہاں جی ایمان کا جز ہے انضافۃ ان، ان نصف المان ایمان کا نصف جز ایمان کا ادا حصہ ہے اس طرح جو بہت سے احادیث صفائی کے بارے میں ہیں حسران پاک شروع کے آتے ہیں جو اپنے پنجواب حرد میں کہ ان اللہ یہی التوابین یحب بلوت اللہ پاک پاک صاف رہنے والے توبہ گزاروں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ دو سکتا ہے تو تواون کے ذریعے سے توبہ زندان باطن کو پاک کرتے ہیں ہاں گناہوں سے خود خود پاک کر لیتے ہیں جو کہ سب سے عام چیز ہے اور غزو غسل کے ظاہر کو پاک صاف کرتے ہیں اللہ نے فلما یہ دونوں مجھے پسند ہیں ہاں جی یہ دونوں مجھے پسند ہیں تو اس لیے ہاں جمعہ کی سنتوں میں سے جو ہے الغسل غسل ہے یہاں نہ ہے اب اس کا وقت جو ہے جمعہ کے غسل کا کب ہے وہ وقت جمعہ کے غسل کا وقت میں نسویا یعنی صفل سے صبح صادق سے لے کر جمعے کے دن کے صبح صادق سے لے کر علا زوالی زوال تک بارہنجے طالباً ساڑھے بارہ کے باتیں مطلب جمعے کے اول وقت تک مراد ہے وہ چونکہ زوال سے شروع ہو جاتی ہے سورج آسمان کے سینٹر سے جو ہینڈل جائیں گے تو زوال کا وقت شروع ہو جاتے ہیں. وہاں سے جمعہ کا اول وقت بھی شروع ہو جاتی ہے اس لیے اس کو زوال سے تعبیر کیا تو زوال زوال تک جانے اسی بیچ میں آپ نے یہ سنت غسل انجام دینا ہے سو سادی سے لے کر زوال تک اس بیچ میں آگے پھر ایک سہولت دے رہے ہیں فرماتے و انواق کا اور اگر یہ جمعے کے غسل واقع ہو جائے پھر لہلت یا رات کو بھی جمعے کے رات کو بھی اگر یہ واقع ہو جائے تو کفاہو توبے کفایت کرے گا تو بھی کافی ہے جمعے کے رات کو بھی رونے یہ غسل جمعہ کی سنت غسل کریں تو بھی کافی ہے تو پہلا سنت یہ ہوا کہ غسل کرنا جمعے کے دن یہ سنت آزن موقع سنتوں میں سے ہے تاکہ یہ سنتوں میں سے دوسری سنت یہ جی وقت روای ہل کری ہتی قطع یعنی خود سے دور کرنا ہٹانا روای راہا کہ جمع یعنی بھو نا پسند ناپسند ناپسند جو بھی بھو انسان کے جسم پر ہے یعنی ہر قسم کی بدبو اگر انسان کے جسم پر یا پسینے کی صورت میں یا کوئی اور بدبوتا جیسے لہسن پیاز وغیرہ کھانے کی وجہ سے کچا بدبو آ رہا ہو ان سب کو سود سے دور کرنا یہ دوسری سنت تھے ہاں جی نمبر دو نمبر دوقط اور روایل قریتی ناپسند جو ہے بدبو آنے والی چیزوں کو بوؤں بو بو بو کو خود سے دور کرنا ہر ان کی بدبو کو خود سے دور کرنا کیونکہ یہ بھی ہاں جی نہایت و ہی حاصل ہوتی ہے اور لباس وغیرہ ہو تو لباس دو کر بھی خود سے دور کرنا ہے اور کوئی بدبو ہو مسور نہ لگانے کی وجہ سے بدبو ہو پسنے کی وجہ سے بدبو ہو کسی بھی وجہ سے یا کوئی کچا چیز کھائے جیسے لہسن وغیرہ تو اس سے بدبو ان سب کو خود سے دور کرنا ہے جمعہ جماعت میں جاتے ہوئے انسان سے کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے اسلام کے احکامات میں سے آداب میں سے تو یہ دوسری جو ہے سنت ہوگی تیسری سنت کالم اظفار ناخن کرنا ہاں جی ناخن کرنا جو ہے کے سنتوں میں سے ہے تاکید سنتوں میں سے ناخن کرنا یہ تین ہو گیا ہاں جی تین ہو گیا جمعے کے ناپسند سنتوں میں سے تو جنہ کی ساری جنّے کی اللہ سنت آئے معقدہ میں سے تاکید سنتوں میں سے تیسرا ہو گیا چوتھا اخذ و بھی ہاں جی وہ حلق الراس یہ دونوں مردوں سے مربوط ہے ہاں جی فرماتے ہیں کیونکہ جمعہ کے غسل تو خواتین بھی کر سکتے ہیں ان کو بھی غسل کا ثواب ملے گا اور ساتھ ہی بدبو وغیرہ کو جمعہ کے دن خود کو صاف ستھرا کرنا یہ بھی خواتین کر سکتے ہیں خواتین کے لیے بھی ثواب میں وہ شامل ہے وہ کریں گے جمعہ کے دن اسی سنت کے عنوان سے اور ناخن وغیرہ کرنا یہ بھی جمعے کے دن سنت ہے ہاں جی تو یہ یہ بھی خواتین کے لیے مردوں کے لیے اور لیکن وہ آذ و بھی یا سنت نمبر چار پہ مونچیں چھوٹا کرنا یا اس کو صاف کرنا یہ چوتھا سنت ہے مردوں سے متعلق ہے حلق و را سے سر گنجا کرنا ہاں جی یہ بھی یقیناً جو ہے مردوں سے مضبوط مر ہے خواتین کو بال گنجا کرنا شرنجائز نہیں ہے چونکہ ان کی زینت اسی میں ہے تو مردوں سے شباہ ہو جاتی ہے وہ شرنجائز تو یہ جمعے کی سنت خواتین کے لیے نہیں ہے کیونکہ جمعہ واجب بھی مردوں پر ہے اس وجہ سے مردوں کے لیے ہی ہے حلقہ رات سے سر گنجا کرنا یا صاف کرنا یا چھوٹا کرنا جو بھی ہاں جی والما اور چلنا جمعے کو بالمسکینت و وقار سکون اور وقار کے ساتھ جلنا یہ یہ چھٹا سنت ہو گیا سکون اور وقار کے ساتھ جلنا جمعہ کو البتہ ٹائم دیکھ کر ہاں جی ٹائم کم ہے تو جلدی جل سکتے ہیں پھر ٹائم ہے تو آرام سے چلیں وقار سکون کے ساتھ چلیں اور ساتواں سنت جو ہے وہ تنظیم ہو طرح کی صفائی کرنا اپنے جسم کا لباس کا بہت تجزیب اور آٹھواں جو ہے خوشبو لگانا ہاں جی آٹھواں سنت خوشبو لگانا یہ بھی سنتوں میں سے ہے سنت رس اللہ کی پیرے نبی کے بعد میں آتا ہے آپ خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے بعض آدمی میں آئیے آپ کے لباس سے زیادہ خوشبو پر خرچ آتے تھے تو یہ آٹھواں سنت تھے ہاں جی چونکہ فرماتے ہیں فرش جمعہ فرشتے خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں اور جنات کو خوشبو سادھنا پسند ہے شاطین کو لیکن خوش فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہے تو جمعہ میں شافرش جمع اچھے عبادت کو جانے تو فرشتوں کو چیز پسند ہے خوشبو دیکھ کر کہتے ہیں وہ ہمارا میں دعا کرتے ہیں تو یہ آٹھواں سنت اور نواں سنت وہ لطف سیاوی سیاوہی اور جمعے کے دن لفظ پہنا انظف نظیف سے ہے صاف ترین سپر لیٹو ڈگری آپ کے انگلش میں آج کل جی ترین اپنے پاس جو لباس وقت دو لباس ایک نایا ہے اور ایک دویا ہوا تو ولو نایا اس کو نایا کو پہن کے لے جائیں اور دو پہنا ہوا تو ان میں سے بھی صاف ترین کو پہن کے جائیں و انظف انضب حسیا بھی یہ نوا سنت ہاں جی اپنے پاس موجود لباسوں میں سے صاف ترین لباس کو پہن کے جائیں انظف۔ تو یہ جو ہے نواں سنت ہو گیا اور آٹھواں سنت و المبادت الہا جمعہ کے لیے جلدی کرنا جتنا ہو سکے بر وقت جمعہ کی طرف نکلنا ہاں یہ بھی سنت ہے تاکہ جانور اس کی تاخیر نہ کریں جتنا ہو بر وقت جمعے کی طرف نکلنا مبادرت تو پیل کرنا جمعے کی طرف جانے میں کہ صفح اول میں بھی پہنچ جائے تو زیادہ ثواب ہے تو یہ دسواں ہے اور گیارہواں جو ہے شیعہ جلن اور یہ کہ وہ چلیں جمعے کو جاتے ہوئے پیدل چلنا ہر قدم پہ اس کو حسنہ ملے گا نیکی ملے گا لہذا فرما یم راج رن پیدل چلنا لیکن اس سنت کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ علم اگر کوئی رکاوٹ اس کو پیدل چلنے میں منع نہ کرے نہ جی؟ کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر منع نہ کرے کوئی مانے ہاں جی مثلاً پیدل چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے کل والی جیسے کیچڑ و سے سن راستوں کا گندہ ہونا ہاں جی چونکہ یہ سب معنی ہے کہ پیدل جائیں گے تو اس کے لباس گندہ ہو جائے گا اور طول المسافتی یا مسافت دور ہے تو وہ پیدل چلیں گے جمعے کو ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے ہاں تھک جائیں گے تو ایسی صورتوں میں پھر پیدل چلنا جو ہے سن پیدل چلنے کی جو سنت کا ثواب ہے وہ آپ سے نہیں چھوڑے گا آپ کو ثواب سواری میں بھی مل جائے گا ورنہ عام حالتوں میں پیدل چلنا یہ سنت ہے ہاں جی یاروا سن اور اور پھر طول المسافتی مسافت دور ہو ان کا نش بنالے اور پیدل چلنے اس کے لیے مشقت آمیز ہو باعث تکلیف ہو پیدل نہیں چل سکتے اتنا دور وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس کے لیے مشکلات ہو سوار دور ٹائم یہ کمی وقت کم ہے پیدل چلیں گے ایک ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو ایسی مسائل ہو تو سر میں پھر وہ سواری پہ جا سکتے ہیں سواری پہ جانا پھر وہ سنت کے خلاف نہیں کیونکہ آصل ماسد تو جمعے پہ پہنچنا ہے برباد چلنا ہے صاف ستھرا پہنچنا ہے لباس میں پہنچنا ہے اس وجہ سے اس کے علاوہ ولمباد و الاصف الاول اور بارواں سنت فرماتے ہیں صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرنا ہاں جی ہنجاب تو پہل کریں الصفِ اول میں پہنچنے کا لیکن ما خولوں وہ سویل لیکن خالی ہو ساتھ خالی ہو راستہ اسفِ اول میں جانے کے لیے لوگوں کو ہجوم اور ان کے پیر سروں کے اوپر سے پیر رکھ, کاندوں کے اوپر سے پیر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے ہاں جی لیکن صف خالی ہو آرام سے جا سکتے ہیں تو پھر صفح اول میں جانا ہاں جی ماں خلو راستہ خالی ہو ان ہم لوگوں کے ہجوم سے لوگوں کے ہجوم سے اگر راستہ خالی ہے تو آپ صفحی پیدل چلنا جو ہے صف اول میں جانا یہ سنت ہے ہاں یہ تو ہمیشہ جب بے کبھی جیسے خواتین کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں عیدوں پہ وہاں بھی یہی سنت ہے راستہ گنجائے سے تو صفحہ اول میں جائیں تو وہ میں جائیں اور اگر راستہ تنگ ہے تو سورج میں اور تو جو جہاں جگہ مل جائیں وہاں بیٹھ جائیں تو کسی کو تکلیف دینا بھی یہ صحیح نہیں ہے اس وجہ سے عادیش میں آتا ہے جو لوگ صفحہ اول میں آئیں ان کو اون اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا صوب ملے گا اس کے پیچھانے والے کو ایک گائے اس کے پیچھا ایک بکرا چھوٹا بکرا ہاں جی اس طرح آخر میں ایک مرغی آخر حساب سے آخر میں جو جان بوجھ کے دیر سے آتے ہیں کہتے ہیں ان کے لیے ایک انڈا تک کھجور کے دانہ تک اللہ کے راہ میں دینے والے کے لیے جو ثواب ہے وہ رہنے صفح میں رہنے کے لیے ثواب بھی ہے تو صفحہ اول میں آئیں اس اسی حساب سے ثواب بھی لکھا ہے جس میں ہاں جی تو یہاں بھی فرماتے ہیں راستہ خالی ہے تو سفید اول میں جانا سنت ہے مخلوبی مخلوق صویلی خالص خالی ہو راستہ انیل نظام لوگوں کے ہجوم سے وہ پھر اجتحام میں لیکن ہجوم ہے آپ جانا ہے تو آپ ان کے جو ہے سے پاؤں رکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے تو پھر تک رہو اس میں مخروع ہے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے جانا مقروع ہے ناپسند ہے ہاں جی سنت کے خلاف ہے پھر تو آگے نہیں جانا چاہیے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں خب یہ سنتیں جمعہ کی سنتیں یہی ہیں یہاں جی بارہ سنتیں آپ لوگوں تک پہنچیں گی آگے سات فرماتے ہیں جمعہ کہاں کہاں جائے سے آئے کے لئے جمعہ کے لیے جمعہ مسجد میں ہی جانا جائے سے واجب ہے لازم ہے جس طرح اعتقاف کے بارے میں فرمایا یہ جمعہ مسجد کے اندر ہی پڑھیں گے گاؤں کی مسجد میں پڑھنا مقروع فرمایا جمعہ مسجد دستیاب ہوتے ہوئے یا مل جائے تو کعبہ پہ پڑھنا کعبہ پہ رہنا مسجد نبی میں رہنا مسجد کوفہ بصرا اور یہ چاروں نہ ملے تو جامع مسجد میں اعتقاف کا حکم سے نے بان فنمایا گاؤں کی مسجد میں جمع مسجد اگر نہ ملے تو مقروف طور پر جائے سے جمعہ مسجد مل جائے تو وہ بھی نہیں ہے یعنی وہ جواز جو ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو ہے ان اصولوں کا سامنے رکھیں تو یہاں لیکن جمعہ کے بارے میں کیا ہے فرماتے ہیں جمعے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ یا جز الجمعتوں جمعہ جائز ہے فی غیر المساجد مسجد کے غیر جگہوں پر بھی مسجد نہ بھی ہو تو غیر مساجد میں بھی جائز ہے غیر مسجد کہاں فی فضا ایسی کھلی فضا میں فی وسط المعمورہ ہاں آبادی کے بیچ میں جیسے کھلی جگہ ہوتی ہیں ان کو یاد دو جن کو تیار کیا جاتا ہے رکھا بنایا جاتا ہے لل عیدوں کے لیے جیسے عید القضر عید الاضحیٰ اور باقی بڑے بڑے اجتماعی اسلامی ان کے لیے بنا کے رکھتے ہیں ہاں جی تو اس کے لیے جو ہے اس جگہوں پہ بھی آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے پوری زمین کو سازہ کرنے کے جگہ بنا لیا کہ جہاں بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ جہاں جمعہ مسجد اور مساجد میں نمازیں پڑھنے میں زیادہ شوق ہے کیونکہ وہ جگہ خاص طور پر پاک ہوتے ہیں اس کی پاکی کا خاص احترام رکھا جاتا ہے اور پاک رہنا واجب ہے اس وجہ سے وہ زیادہ مساتے ہیں لیکن اگر کہیں جمعہ مجید نہیں ملتا ہے ہاں تو پھر وہ معاون فلی فضا میں بھی صحراؤں میں بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں جب جمعے کی تعداد کے لوگ موجود ہو تو یہ آج کے بعد جو ہے جمعے کی سنتیں آپ تک پہنچ گئی اور جمعہ کھلی فضا میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ چیپٹر آپ لوگوں تک پہنچ گئی انشاءاللہ باقی ایسا ہم کل کے درست میں پڑھائیں گے